و یا نور اللہ نبی رحمد شفیع امت مالک جنت سراپ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزبت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا غروض قیامت تمہارے لیے نور ہوگا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی منتظر ہوں گے آپ کیریوسٹی بھی ہوگی تجسس بھی ہوگا کہ مدنی چینل پر یہ جو سلسلہ ہے اس کا کیا سلسلہ ہے چلیے پہلے ایک سوال کا جواب دیجئے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کسی کے زبان سے نکلے ہوئے چند جملے یا چند الفاظ اتنے زیادہ پر اثر اور اتنے گہری تاثیر کے حامل ہو سکتے ہیں کہ مختلف اشخاص ان کو سن کر مزید نوبل مزید نیکوکار متقی پرہیزگار بننے کا جذبہ اپنے اندر محسوس کریں اور مجموعی طور پر معاشرے میں ایک ٹرینڈ تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہو کہ سوسائٹی کی سوسائٹی نگیٹو ٹرینڈ سے نکل کر مثبت سمت چلنا شروع کر دیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ضرور ایسا ہوا ہے اپنے فرامین مبارک سے لوگوں کی اصلاح کرنے میں جب نام لیا جائے گا تو کوئی شعبے کی بات نہیں ہے کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والن کا تذکرہ سب سے پہلے آئے گا جی ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آج بھی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں دنیا کے کونے کونے میں نہ جانے کہاں کہاں ہمارا مدنی چینل دیکھا جاتا ہے تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہر ہر خطے میں ان فرامین کو سننے جاننے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت باقی رہتی ہے اور دوسری بات یہ کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کیونکہ ہر قسم کے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا چار کانٹیننٹس میں تو چار بر اعظموں میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں جن کا اسلام سے واقعی واسطہ نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی سورس اور اس کی ماخذ پر کام کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک سن کر جو آپ کو اسلام کے بارے میں معلومات ہوں گی اس کی برکتیں کا اندازہ وہ تو پھر آپ کو اس کے سننے کے بعد ہی ہوگا کچھ کچھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا جی ہاں مدنی چینل کا یہ سلسلہ ہے اس میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی ان احادیث طیبہ کا ذکر خیر سنیں گے مفتی صاحب الحمد تشریف فرما ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اپنے ڈسکورسز کے لیے تیاری بھی کر کر آئے ہوئے ہیں ذہن میں ان کے کچھ مدنی پھول بھی ہیں تو وہ بھی ان سے ہم لیں گے اس دل کے کانوں سے سنیے گا سلسلے میں آپ کو آمد مرحبا ماشاءاللہ کیا ذہن میں لے کر آئے ہیں اور سلسلے کا نام بھی آپ ہی بتائیے کیونکہ نام بھی بڑا لذت انگیز ہے نا اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے اور وہ نام رکھنے کی کوئی خاص ریزن ہے اس کے بارے میں بھی پس منظر پیش منظر آپ ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہیں دونوں کو آمنے سامنے کرتا ہوں میں جی الحمد العالمین ہر والسلام علی سید الانبیاء المسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. کے جو فرامین ہیں جی جی بطور خاص وہ فرامین جو آپ بطور دین کے ارشاد فرمائیں جی جی وہ بھی وحی الہی کے قسم ہیں ما شاء اللہ یعنی حضرت جبیل امین علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے جہاں یہ اشاعت فرما دیتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے وہ قرآن کی آیت ہوتی اور بقیہ جو بھی وہی ہوتی وہ حدیث رسول ہے آشان تو حدیث رسول جو ہے وہ اس کی بنیاد وہی پر ہے انسانی عقل پر نہیں رائے پر نہیں اسی لیے حدیث رسول وہ حکمتوں بھرا یعنی کہ خزانہ ہے جی جی اور اس کے اندر وہ مدنی پھول ہیں ماشاء اللہ کہ زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق رہنمائی ملتی ہے لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں اللہ اللہ جو بہت ہی زیادہ سبق کا ہیں اچھا بہت ہی زیادہ ما شاء تو ہم نے سوچا کہ ان احادیث کو رمضان مبارک کے سلسلے میں شامل کیا جائے ما شاء ما شاء تو ہمارے ناظرین رمضان مبارک کے اندر ایسی حدیث کے متعلق ذکر سنیں گے ان کی تشریح و توضیح سنیں گے ما شاء اللہ, ما شاء اللہ. کہ جو بہت زیادہ سبق آموز ہیں بلکہ ان کے اندر ایک سبق نہیں ما شاء اللہ. بلکہ وہ حدیث پوری زندگی کا سبق ہے اللہ اللہ, اللہ. پوری زندگی کا ضابطہ حیات میں اچھا, اچھا آج جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں جی جی محدسین فرماتے ہیں کہ تمام لاکھوں احادیث کو ایک ساتھ جمع کیا جائے اور اس میں سے تین یا چار احادیث کا انتخاب کیا جائے جو سب کا نچوڑ ہوں ہو یہ حدیث ان تین یا چار میں سے ایک ہے ماشاء اللہ انکریڈل اس حدیث माशाला, کو سلوسل اسلام بھی کہا گیا ہے سلسل کہ سلسل اسلام سلسل کی تعلیمات کا تہائی حصہ ون تھرڈ اس حدیث میں جمع ہے ماشاء اللہ یہ توجس بڑھانے والی امام بخاری امام مسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور بھی کئی صحابہ کرام علیہ الدوان نے اس حدیث کو نقل کیا لیکن جو یہ جو سند ہے یہ کافی مضبوط ہے اچھا اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں ان کے والد بھی صحابی ہیں اور مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے انصاری بچے کی ولادت ہوئی وہ حضرت نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تے فرماتے ہیں جی جی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن التقشبہات قد استبرعا لدینہی و عردہی و من وقف شبہت و حرام کرما یوشرف الا ولی ملکن فل جسد مد وطن ازا فلحت فلحل جسد کل فصد الجس کل و, صلح و فسد ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی کہ حلال بیان کر دیا گیا حرام بھی بیان کر دیا گیا اللہ یعنی شریعت مطرہ نے حلال کی تفصیل بھی بیان کر دی کہ دین میں کیا حلال ہے جی حرام کو بھی بیان کر دیا کہ دین میں کیا حرام ہے صحیح حلال بھی واضح حرام بھی واضح لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبے ہیں اچھا جن میں کنفیوژن برقرار رہے گی رہے گی اور بہت سارے لوگ ان کے بارے میں معلومات اور آگاہی نہیں جانتے تو جو اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان شبہات سے بچے فرمایا ایک چرواہ جانور چراتا ہے جیسے بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور وہ ایک ممنوع علاقے کے گرد گھوم رہا ہے اس کے بہت قریب ہی ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کی بکریاں اس کے جانور اس ممنوع علاقے میں داخل ہو جائیں فرمایا گیا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراغاہ ہوتی ہے شاہی چراغاہ اللہ تعالی کی بھی ایک شاہی چراغہ ہے اور وہ چراگاہ کیا ہے حلال و حرام کا جو نظام ہے وہ ایک چراگاہ ہے اللہ کی حرام کردہ چیزیں چراگاہ ہیں اور یاد رہے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے اگر یہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے اللہ, اللہ, اور اگر یہ درست نہ ہو تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے اللہ, اللہ. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوتڑے کا نام دل ہے اللہ یہ تھی حدیث مبارکہ اور اس کا ایک مرادی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش جی جی جی کیا جی جی جی اچھا لفظی اچھا ترجمہ نہیں تھا اب اس حدیث پاک کے اندر تین باتیں بطور خاص بیان کی گئیں باتیں جی ہاں اچھا ایک تو یہ کہ ہمارے دین اسلام کے اندر حلال و حرام کا ایک فلسفہ ہے اچھا یہ سمجھیے ایک مکلف یعنی جو بھی بالغ اور راقل ہو وہ مکلف ہوتا ہے اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اب اس کی ایکٹیویٹی کا حساب ہے صحیح تین اعتبار سے وہ مکلف ہے تین اعتبار سے مکلف جی ہاں تین اعتبار سے تینوں اینگل اگر اس کی اس کو ایکسپلور کریں تین اعتبار سے وہ شریعت کا پابند ہے ٹھیک نمبر ایک عقیدے کے اعتبار سے عقیدے کے اندر حلال و حرام کا ایک نظام ہے کون سے عقائد کا اپنانا لازم ہے واجب ہے ضروری ہے اور کون سے اعتقادات ایسے ہیں کہ جن کا اپنانا حرام ہے جائز نہیں کفر تک پہنچا دیتے ہیں گمراہی تک پہنچا دیتے ہیں تو ہر ایک مسلمان کو عقائد کی دنیا میں جو ضروری معلومات ہیں جو اسے حرام سے بچائیں جو اسے حلال کی اور واجبات کی جو ادائیگی ہے اسے پورا کروائیں اس کا سیکھنا ضروری ہے مثلاً اللہ تبارک وطالیہ کے متعلق ضروری اعتقادات صحیح رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق ضروری اعتقادات ठीक ठीक ضروریات دین کیا ہیں اسی طریقے سے کلیمات کفر جو ہیں ان سے متعلق علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے تو ایک تو ہے ہر مسلمان عقیدے میں مقلف ہے عقیدے میں پابند ہے کیونکہ عقیدہ صحیح اور درست ہونا چاہیے ایک یہ ایریا ہے کہ جہاں پر ہمیں حلال اور حرام کی تمیز سیکھنا ہماری ذمہ داری بالکل ماشاء اللہ دوسرا جو پہلو ہے نظام حلال حرام کا وہ ہے عمال ظاہرہ اچھا ظاہرہ ایک بہت وسیع چیپٹر ہے عبادات اس کے اندر داخل ہیں اچھا نماز ہے نماز کے اندر بہت ساری چیزیں حلال ہیں اور یہ ٹرم تھوڑی سی ایکسٹریم کر دی جائے کیونکہ جہاں امریکہ اور یو کے اور ساؤتھ افریقہ کے ویورز ہوتے ہیں وہاں ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں یہاں کے بھی ویورز ہوتے ہیں سم ٹائمس گاؤں اور قصبوں والے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی ذرا ہمارے ظاہرہ سے مراد وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہو نماز ظاہر میں پڑی جاتی ہے جو نظر آئے نماز ظاہر میں پڑی جاتی ہے زکوۃ جو ہے وہ ظاہر میں دی جاتی ہے خارج میں دی جاتی ہے حج جو ہے وہ مطلب کہ ایک ظاہری عبادت ہے آپ کو دل میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے تفکر میں مطلب کہ وہ مشغول ہے تو یہ ایک باطنی عبادت ہے اچھا تو جو ظاہری اعمال ہیں وہ بہت وسیع چیپٹر ہے جیسے عبادات کا ایک حصہ ہے صحیح پھر معاملات خریدو اچھا عبادات بھی زہرہ کا ایک زہرہ حصہ, حصہ, حصہ, حصہ, حصہ, حصہ ہے ماشاً پھر معاملات معاملات و فروخت نوکری سروس تجارت وغیرہ کے جو او او بھی قانون معاملات کیا ہے ظاہری عمال کی ایک دنیا ہے نکاح و طلاق اور معاشرت میاں بیوی ان کے حقوق پھر معاشرت اولاد ہے والدین ہے پڑوسی ہیں جی جی ہر وہ شخص جس سے تعلق رہا ساری چیزیں آگئیں ٹھیک پھر جو ہے فیصلے ہیں پھر جو ہے ترکہ وراثت ہے پوری دنیا ہے ہمارے ظاہرہ ماشاء اللہ اب عمال ظاہرہ کی دنیا بہت وسیع ہے لیکن ہر شخص پر اتنا سیکھنا فرض ہے جو اس کے متعلق ہے اچھا یعنی بالغ ہوا نماز فرض ہو گئی تو نماز کے احکام سیکھنا ضروری ہے حج فرض ہو گیا تو حج کے احکام سیکھنا ضروری ہے اگر کسی کا کاروبار ہے تو کاروبار کے مسائل کسی کو وصیت کرنی ہے تو وسیعت کے احکام سیکھنا ضروری ہے okay. تو اس دنیا کے اندر صرف اپنے متعلقہ اور جس سے انسان اپنی زندگی میں وابستہ جو شعبہ ہے اس کے متعلق سیکھنا اس پر ضروری ہے ضروری, ضروری مسائل جس سے وہ واجبات ادا کر سکے یا اس شعبے میں حرام سے بچ سکے صحیح. یہ ہے دوسری دنیا اچھا. اور تیسرا پہلو ہے اعمال باطنہ اچھا اب ام. امال باطنہ کے بھی دو حصے ہوئے اچھا اس तो بھی دو حصے ہیں جی ہاں دوسرے تو ایک تو ہے اچھائیاں اچھا جی ٹھیک مثال کے طور پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں شکر ایک قلبی کیفیت کا نام ہے صحیح بچے کے ظاہری طور پر بھی کرنے کے طریقے ہیں اسی طریقے سے ابکول ایک قلبی کیفیت کا نام یہ ہے صاف حمیدہ ٹھیک یہ وہ امور ہیں جس کے کرنے کی تاکید ہے صحیح شعبہ حلال ہی سمجھ لیجئے آپ اچھا اچھا کچھ چیزیں وہ ہیں جو ناجائز ہیں حرام ہیں قلبی دنیا میں ریا کاری یعنی دل سے بھی گناہ سرد ہو سکتا ہے ہوتے ہیں ریاکاری ہے حسد ہے ٹھیک ہے یہ قلبی معاملہ ہے جی جی تو اب جو قلبی دنیا ہے یہ بھی ایک بہت وسیع ہے اس کے اندر مولکات ہیں منجیات ہیں حلال و حرام کا ایک پورا نظام ہے صحیح تو حدیث میں فرمایا گیا بہین بہین حلال بیان کر دیا گیا اور حرام بیان کر دیا گیا شریعت مطرہ نے ہمیں عقیدے کی تعلیم دی شریعت مطالعہ نے ہمیں امال ظاہرہ کی تعلیم دی شریعت مطالرہ نے ہمیں امال باطنہ کی تعلیم دی ماشاند ماشاند تینوں جو حصے ہیں اس کی تعلیم شریعت ہمیں دے چکی صحیح اب آج کی اس حدیث کا پہلا سبق یہ ہے کہ ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے ما شاء اللہ یہ بہت ضروری ہے تھی تھی حضرت امام مجاہد رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں ونز اللہ علی کل کتاب طبیان اللہ تعالیٰ نے نشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلاط والسلام ہم نے اس کتاب کے اندر تمام چیزوں کو واضح کر دیا اوکے فرمائش واضح کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو منع کرنے کے کام تھے وہ منع کر دیے گئے اللہ اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دینا تھا وہ دے دیا گیا اللہ تو قرآن نے اور اس کے بعد احادیث نے تکمیل دین کر دی ماشاءاللہ اللہ دین مکمل ہو چکا حلال و حرام بیان کر دیے گئے صحیح اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کو اپنائیں ٹھیک حلال کو اختیار کریں حرام سے اجتناب کریں صحیح یہ ہے اس کے پہلے الفاظ کی تشریح اور توضیح ایک طرف حلال ہیں اور ایک طرف حرام ہیں اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شار اسلام ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں جی جی دین اسلام جن سے چلا ہے جنہوں نے ہمیں حلال و حرام کی تمیز عطا فرمائی ہے وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں بینا امور مشتبہ لایالم کثیر کہ حلال و حرام کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے وہ ہے مشتبہات اچھا لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے اللہ اس سے بھی بچنا ہوگا اچھا فرمایا گیا منت کا شبہات اس طب رالدین ہی بیٹھتی جس نے جو ہے وہ شبہات سے پرہیز کیا اس نے اپنی عزت بچائی اپنے دین کو بچایا یعنی شبہات سے بچنا بھی ضروری ہے یہ سمجھیے آپ کہ شبہات ہیں کیا علماء نے اس کی مختلف تعبیر اور تشریح بیان کی ہیں تین پہلو میں بیان کرتا ہوں جی جی جو علماء کی تفاسیر ہیں شروحات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو دیندار ہے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے صح؟ صح؟ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس سے چوک ہو جاتی ہے غفلت ہو جاتی ہے توجہ ہی نہیں رہتی کہ یہ،, یہ کام شریعت میں منا بھی ہے طبیعت کا حساس نہ ہونا انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے بندہ خوش فہمی میں رہتا ہے او کہ او میں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا میں صحیح ہی کر رہا ہوں حالانکہ وہ بچنا چاہتا ہے دل اس کا برا نہیں ہے صحیح صحیح ایسے شخص کو متنبع کرنا مقصود ہے یہاں پر او کہ او وہ او مطمئن نہ ہو جائے حلال و حرام کے معاملے کے اندر آرام سے نہ بیٹھ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں دل کے اندر کھٹکا ہونا چاہیے مطلب خوشحال رہے دل رہے اور شری رہنمائی کا محتاج رہے کہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں تو جی اس کی یہ ہے اب دیکھیے بہت ساری مثالیں اس کی بن سکتی تھی اور عام طور پر لوگ غفلت کے اندر جو غلطیاں کرتے ہیں اس بہت بڑی مثالیں ہیں جب انہیں بتایا جاتا ہے یہ نجائز بچتے بھی ہیں باعث بھی آتے ہیں پرہیز بھی کرتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک چیز پر عمل کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ صحیح ہے حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتی دوسری چیز یہ ہے شبہات کی دوسری تفسیر اور زیادہ تر علماء نے یہی تفسیر بیان کی کہ ایک چیز حلال ہے اوکے علماء یہی فتوا دیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اچھا لیکن ساتھ میں یہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ اس سے بچنا ضروری ہے اچھا واجب تو نہیں ہے لیکن بچنا چاہیے بچنے کی تاکید ہے جناب ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے صحیح وہ بچہ اس عورت کا دودھ شریک بیٹا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس عورت کی جو اولادیں ہیں وہ اس کے دودھ شریک بہن بھائی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب دودھ جو ہے بڑے, بعض اوقات تو بڑے اہتمام سے پلوایا جاتا ہے صحیح, اور بعض اوقات بچہ رو رہا ہوتا ہے اور صحیح, جو اسے دودھ پلا دیتی صحیح, ہے صحیح, کل کو جو ہے وہ رشتوں کی بات چلتی ہے اور پھر بات کے سامنے آتی ہے عورت کہتی ہے کہ جی میں نے تو اس کو دودھ پلایا تھا صحیح, گواہ صحیح. کوئی نہیں ہوتا اوکے اب ایسی کیفیت آ گئی کہ صرف یہ عورت دعوے دار ہے کہ جناب میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے اور کسی نے دیکھا نہیں تھا دیکھا کسی نے نہیں گواہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے, ہے اب مسئلہ علماء کے پاس آئے گا تو علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس بچے کی حرمت رضاط ثابت ہے اچھا لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ صرف ایک گواہی سے حرمت ثابت نہیں ہو سکتی اچھا اب یہاں اتنا کبھی شبہ آ گیا صحیح کہ ہم ایک اصول اور ایک کی وجہ سے اس عورت کی بات نہیں مان رہے تو ضابطہ بھی شریعت نے ہمیں دیا ہے صحیح کہ جب تک دو افراد کی گواہی نہ آئے حرمت کے معاملے کے اندر فیصلہ نہیں کیا جائے گا جا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور ایک طرف یہ شبہ موجود ہے کہ یہ عورت سو فیصد صحیح کہہ رہی ہو صحیح صحیح علماء فتویٰ تو یہی دیتے ہیں کہ حرمت ثابت ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا صحیح لیکن احتیاط کا حکم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مقام پر بہتر یہ ہے اور تاکید اس بات کی ہے کہ جہاں جس بچے کا شادیوں کا معاملہ ہے جن کا जी जी اس سے احتراز کیا جائے اس سے پرہیز کیا جائے یہ ایک صورت ہے اسی طریقے سے اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں اب کسی انسان کو کوئی مال ملا اب تو شبہ ہو رہا ہے میرا ہے یا کسی اور کا ہے کچھ ایسے قرائن جو ہے وہ قائم ہو رہے ہیں کہ وہ شبہ میں پڑ جاتا ہے شاید یہ میرا نہیں بہتر ہے کہ وہ استعمال نہ کرے نبی اکرم علیہ اللہ والسل کا ایک واقعہ ہے اچھا ماشاء کتابوں دی. میں لکھا جی جی کہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل میں سے کسی کے ہاں تشریف لے گئے دیکھا بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی ہے اچھا آپ علیہ السلاۃ والسلام نے وہ کھجور اٹھائی اللہ اللہ. اٹھانے کے بعد فرمایا مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ صدقے کی کھجور نہ ہو دعا رکھ دیا استعمال نہیں فرمایا صحیح اس مقام پر ہم جو سیکھ ہمیں جو سیکھنے کو ملا بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان متردد ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ مال میرا ہے یا کسی اور کا اور کا ہے اسے میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں تو اس مقام پر جری نہیں ہونا چاہیے بے باک نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسے مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں حلت و حرمت کے درمیان شبہ گیا ہے اور مجھے جو ہے بچنا ہے میرے محبوب علیہ السلط والسلام نے مجھے شبہات سے بچنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے شبہات سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے یہ تھی اس کی دوسری تفسیر اچھا جی ٹھیک ہے اور شبہات کی جو تیسری تفسیر ہے وہ بھی بڑے جامع ہے ماشاء اللہ علما نے بیان کیا کہ حلال حرام یہ تو ہیں فرائض اور واجبات کے مرات شبہات سے مراد ہے خلاف اولا امور وہ امور جو مکرو ہیں مقام پر ان سے بچنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے اللہ اور یہ جو کلام فرمایا گیا من وقع فی شبہات وقع فی الحرام کہ جو شبہات میں پڑتا ہے وہ قریب ہے کہ حرام میں بھی جائے یعنی جو شبہات میں انوالو ہو گیا اے ممکن ہے اوکے پوبیبلٹی بڑھ سکتی ہے جی ہاں اب ہمارے جو صفیہ اکرام ہیں اولیاء اولیا اِس بزور ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو حدیث ہے یہ ان کی زندگی کا یوں سمجھیے نچوڑ ہے اللہ یعنی انہوں نے اس حدیث سے ہی سارا عمل لیا ہے جی مطلب کانسپٹ باقی کلیئر ہو رہا ہے کیا لیا ہے لائمل کہ اولیاء اللہ فرائض کی واجبات کی تو تاقید کرتے ہی کر سکے لیکن وہ سنتوں کی مستحبات کی اور جو مستحب چیزیں ہیں ان کی اتنی ترغیب بیان کرتے ہیں اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں اتنی ان کی تاقیدے بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے افراد کو مستحبات کا پابند بنایا جائے سنتوں کا پابند بنایا جائے بہت خوب، بہت تاکہ سنتوں اور مستحبات پر عمل کرنے کی برکت سے ان کے فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کی رفتار تیز ہو جائے ماشاء اللہ کہ جو سنت پر عمل کرے گا مستحب پر عمل کرے گا وہ او فرض اور واجب پر بھی تو عمل کرتا ہوگا تو یہ سمجھیے یہ ایک حصار ہے اچھا سنتوں پر عمل کروانا اور مستحبات پر عمل کروانا کہ جو بندے کے فرائض اور واجبات میں کوتاہی سے بچاتا ہے اچھا آپ یوں سمجھیے جی جی ایک شخص کامل طریقے سے وضو کرتا ہے ٹھیک ہے وہ وضو کی ساری سنتوں پر عمل کرتا ہے سارے مستحبات پر عمل کرتا ہے اس کا ذہن بنا دیا گیا کہ کوئی سنت نہیں چھوڑنی مستحب نہیں چھوڑنا یہ بھی بڑی ہی عمدہ نیکیاں ہیں ماشاء اللہ بڑے ہی فضائل ہیں کا ذہن بنا دیا گیا ٹھیک ہے اب یہ بڑے اہتمام سے وضو کرتا ہے یہ شخص کبھی بھی اس غافل کی طرح نہیں ہو سکتا جو وضو کرنے بیٹھتا ہے کونیاں سوکھی رہ جاتی ہیں اللہ جو وضو کرنے بیٹھتا ہے ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں صحیح تو سنتوں اور مستحبات پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے فرائض کی کامل تکمیل ہو گئی ہے اس کی نماز برباد ہونے سے بچ گئی ہے اس کی عبادت جو ہے وہ ناقص ہونے سے بچ گئی ہے بہت یہ ہے وہ فلسفہ کہ شبہات سے مراد مقروحات اور خلاف اولا چیزیں ہیں صحیح. جب بندہ ان سے بچے گا हुँ. تو اس کے فرائض اور واجبات پر جو عمل کرنے کی رفتار ہے وہ تیز ہو جائے گی یہ تو آپ نے نیکیوں کی سمت اور نیکیوں والی اگزامپل لی تو اب یہ دوسری طرف بھی اگر توجہ ہو جائے کہ گناہوں اور ناجائز امور کے معاملات میں متشابہات سے بچنے کا جو فائدہ ہے اس کو بھی आ... جو حرام ہے تو حرام ہے ہی ٹھیک ہے حضرت ابراہیم بن عدم عدی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جی جی کہ انہیں عبادت میں زوک نہیں آ رہا تھا اللہ اور ایک عرصے تک نہیں آیا اور وجہ پوچھی تو پھر غور کیا پتا چلا کہ ایک کھجور ان کے مال میں مکس ہو گئی تھی مکس ہو گئی کسی اور کی کھجور تھی اس کھجور کی وجہ سے ذوق عبادت جاتا رہا, اللہ رہا, اللہ تو اللہ رہا یہ گناہگار تو نہ ہوئے کیونکہ انہیں پتا نہ چلا کسی اور کا مال شامل ہو گیا اس طریقے سے کہ بالکل بھی شائبہ نہ گزرا صحیح. لیکن جو اس کی ایک نحصت ظاہر ہوئی صحیح. اس نے تو اپنا کام دکھایا تو بات یہ ہے کہ ایک تو ہے واضح حرام थीक. اس سے تو بچنا ہی بچنا, بچنا, بچنا, ہی بچنا. لیکن جہاں شبہ ہے صحیح. اس شبہ سے بھی بچنا ہے وہاں بے باق نہیں ہونا صحیح. وہاں جو ہے وہ ضرورت کا مظاہرہ نہیں کرنا صحیح. وہاں یہ نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں صح. وہاں کے جو نتائج ہیں وہ بندے کی روحانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے بھی ثمرا ظاہر ہوتے ہیں اچھا اپ کیسے ظاہر ہوتے ہیں جی جی اور اس حدیث میں ایسا کیا فلسفہ ہے اور ایسی کیا حکمتیں ہیں کہ جو علماء نے یہ کہہ دیا کہ جناب اسلام کی تعلیمات کا تہائی حصہ اس حدیث, حدیث جی میں شامل ماشا ہے دیکھیے اس حدیث میں ایک بیان مثال بیان فرمائی گئی جی کہ جناب جو شبہات کے قریب جاتا ہے اور شبہات سے نہیں بچتا تو ممکن ہے بہت زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے صحیح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ہے شاعر فرمائی آپ نے فرمایا حول الحما جیسے ایک ایک شاہی کراگاہ کے گرد چرتا ہے صحیح اب شاہی چراغاہ کے گرد ایک چرواہے کی بکریاں چلے جائیں کیسے ممکن ہے صحیح اسے تو دور رہنا چاہیے صحیح, بہت صحیح. زیادہ دور رہے صحیح. لیکن بس یہ ڈھیٹ قسم کا آدمی ہے صحیح. بہت قریب قریب بکریوں کو رکھتا ہے یو شکو یارتافی ع ممکن ہے بہت زیادہ چانس ہے صحیح. اس کی بکریاں اس, اس, اس میں آپ چلی جائیں گی تو ظاہر بات اسے سزا ملے گی صحیح. اسے دنیاوی طور پر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا صحیح. مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یہ آپ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جو خطرناک چیزیں ہیں جی, جی جہاں خطرے کے امکانات زیادہ, زیادہ ہیں ہوتے ہیں وہاں انسان کو بہت زیادہ پیچھے ہٹنا چاہیے صحیح اس مثال صحیح پہ صحیح چاہیے اس مثال کا مقصد یہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سرماتے ہیں علاوہ کلی ملک ان شما ہر بادشاہ کی ایک شاہی چراغ ہوتی ہے ایک خاص دا علاقہ, دا علاقہ دا ہوتا ہے جسے ریڈ زون کا نام دے دیا جاتا ہے کوئی نہیں جا سکتا وہاں پر فرمایا گیا الا وَإنَّ حِمَ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ اللہ کی چراغہ ہے اوکی. یعنی ہم بندوں پر لازم ہے کہ جو حرام کام ہے اس ایک تو ہے کوئی حرام کام کر نہیں رہا اوکی. شراب پی نہیں رہا اوکی. لیکن شراب خانے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اوکی. شرابیوں سے دوستی کر لیتا ہے اوکی. اوکی. اب ان کی صحبت یعنی وہ ایک ایسی کڑی سے اپنے آپ کو ویوستھا کر لیتا ہے, ہے, ہے جوڑ لیتا ہے کہ وہ کڑی دو تین واسطوں کے بعد اسے حرام تک پہنچا, دی پہنچا دی گی گی گی گی اس کا راستہ کلیئر کروا دے گی صحیح تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جہاں انسان دنیاوی طور پر صحیح رسک سے بھاگتا ہے مثال کے طور پر ایک کانچ کا گلاس ہو صحیح اور کوئی اس کونے میں لا کر وہ کانچ کا گلاس رکھ دے اس کے گرنے کے چانس بہت بڑھ جائیں گے تھوڑی بہت بھی ڈیسک آگے پیچھے ہوگی وہ گر جائے گا انتہائی حفاظت کی جگہ پہ رکھا جائے گا انسان کا موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے قیمتی چیزیں ہیں وہ رکھتے وقت بھی سوچ دو سوچتا ہے کہ یہاں پانی گرنے کے چانس تو نہیں ہے بہت احتیاط بڑھ جاتی ہے بہت خطرات بڑھ جاتے ہیں وہ انسان متفقر ہو جاتا ہے سوچوں بچار میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جناب میں نے یہاں پر جو ہے وہ توجہ کرنی ہے یہاں چانس کوئی نہیں ہے بس غلطی ہوئی تو گیا نقصان ہو جائے گا تو جو حرام کام ہے ٹھیک ایک انسان حرام سے تو بچ رہا ہے شبہات کی بات آئی ہے نا وہ حرام میں مبتلا نہیں ہو رہا थी थी थी थी। لیکن بسا اوقات ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو حرام کام سے بچا ہوا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ان محرمات سے اتنا قریب کر لیا کہ وہ اس, وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ٹھیک غیر زانی گنا کا شکار ہو جاتا جنہیں شراب سے نفرت ہوتی ہے ہو وہ شراب پینے لگ جاتے ہیں بے نوازیوں کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ بے نوازی ہو جاتے ہیں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں آپ یوں سمجھیے کہ اس حدیث میں جو جانور کی مثال دی گئی ہے کہ جانور کسی ممنوع علاقے کے قریب قریب چل رہے ہیں صحیح تو یہاں جانور بول کر نفس امارا مراد لیا گیا ہے کہ جو نفس امارا ہے وہ دل ہے برائیوں کا صحیح وہ شیدا ہے حرام چیزوں کا اور اس نفس عمارہ کو حرام چیزوں کے جتنا قریب لے جاؤ گے اتنا ہی وہ سبقت لے جائے گا اور زیادہ اس میں جوش, جوش, جوش, جوش آئے گا اس کے اندر, اور زیادہ, جوش جوش اس کے اندر اور زیادہ اسے جن اس میں پیدا ہوگا ہو اس لیے ایک مسلمان پر لازم ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حرام سے بچ رہا ہوں میں نیک ہوں میں پرہیزگار ہوں بڑے ہی اعتماد کا مظاہرہ کرے نہیں یہ اس کا دھوکا ہو سکتا ہے اسے اب بھی چکندہ رہنا ہے کسی ایسی کڑی میں ویوستھا نہیں ہونا کہ جو اسے جو ہے حرام آرام کا ریڈ الرٹ آپ دیکھیں برائیوں کی بھی انڈسٹریاں ہوتی ہیں ان کی باقاعدہ جو ہے شجرکاری ہوتی ہے جی جتنے بھی آج جو ہے وہ مطلب ڈکیت گھوم رہے ہیں اور یہ لٹیرے گھوم رہے ہیں نوجوان ہیں سارے وہ پیدائشی لٹیرے تھوڑی ہیں کوئی نہ کوئی ایسا محرک بنا ہے معاشرے کے اندر थीक थीक جنہوں نے اسے برائی پر مبتلا کر دیا ہے کاش یہ سبق کو سیکھ لیتے کہ یہاں گرمی ہے آگ ہے یہاں پر اس آگ کے قریب بیٹھ کر ہم یہ کہیں ہمیں تپش نہیں آئے گی یہ تو دھوکا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے آپ یو سمجھیے آج کے اس معاشرتی اعتبار سے اگر سمجھایا جائے کہ کسی اہم جگہ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ اہم جگہ کیا ہوتی ہے سر ہوتا ہے اس کا گھر ہوتا ہے یا کوئی اہم بلڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ زیادہ ایک سے دو ایکڑ رقبے میں پھیلی ہوئی ہوگی لیکن اس کی حفاظت کرنے کے لیے میلوں میل دور تک ایک حصار قائم کیا جاتا ہے میلوں میل دور تک ریڈ زون ایریا قرار دے دیا جاتا ہے تاکہ اگر دشمن آئے تو ہدف تک نہ پہنچ پائے مطلب یہ ایک عقل مندوں کا طریقہ ہے سیکیورٹی کے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس حدیث سے ہم یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا بھی اسی کانسیپٹ پر عمل پیرا ہے کہ جس چیز میں خطرات زیادہ ہوں وہاں حفاظتی اقدامات زیادہ کیے جیے جاتے تو جو شخص بے پرواہ ہو جائے اور کانفیڈنس کا شکار ہو جائے بری صحبت کو کچھ نہ سمجھے برائی میں جا کر بیٹھنے کو کچھ نہ سمجھے اور دین کی جو دیندار لوگ ہیں ان سے دور رہے مسلسل پھر جو ہے وہ اس کا دل بجتا چلا جاتا ہے اچھا ایک کانسرٹ یہ بھی تو ہے نا کہ صرف نماز پڑھ لی اور چلیں رمضان شریف آیا تو تلاوت بھی کر لی تو باقی اتنا زیادہ بھی اللہ اتنا زیادہ بھی دین میں انوالو نہیں ہو جانا چاہیے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے تو دنیا کو ساتھ لے کر چلنے سے اسلام کبھی بھی نہیں روکتا اچھا دنیا کے کام بھی کرنے ہیں دنیا کے لوازمات بھی پورے کرنے ہیں جو شریعت سے نہ ٹکرائیں کوئی نہیں روکتا یہ تو ایک جو ہے وہ وس ہے اور ایک بھاگنے کا راہ فرار کا ایک مطلب کہ بہانہ ہے اچھا یہ تو تھے دو چیزیں جی جی انیس حدیث کے تحت اب سے کم دو کلام دو کلام کہ اسلام کا ایک پورا ایک فلسفہ ہے حلال و حرام کا ایک نظام ہے پھر دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں مشتبہ ہاتھ ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے اب تیسری بات یہ کہ یہ تو تھی تھیوری کہ ان سے بچنا ضروری ہے اب عملی پریکٹیکل بچا کیسے جائے کیسے بچا جائے اب تینوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان ہو رہی ہیں تینوں کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے نا دی یہ دی بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے جب یہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے بات یہ ہے حضرت مولانا شریف الق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑے انہوں نے نفیس کلام فرمایا نسد الکاری میں ظاہری اعتبار سے دل کی اہمیت بیان فرمائی کہ ان ماں کے پیٹ میں بچے کا جب وجود بننا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے دل کا نقطہ بنتا, بنتا, بنتا ہے اس کے بعد جو ہے دل کی اہمیت یہ ہے کہ سب سے پہلے نف روح کے بعد اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے مرتے وقت سارے اعضاء بیکار ہو جائیں سب سے آخر میں دل میں بن ہے یہ تو ایک ظاہری طور پر چیز ہے فرمایا کہ صوفیہ کا اولیاء اللہ کا یہ ایک طریقہ کار رہا انہوں نے دل کو بڑی اہمیت دی ہے ماشاء اللہ دل کے اندر وہ جگہ ہے دل کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے اچھا ماشاء اللہ دل کی جو صفائی ہے دل کا جو لگاؤ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے صحیح دل صحیح کی صفائی جب تک نہیں ہوگی نہ تو نظام حلال پر بندہ عمل کر پائے گا اور نہ حرام سے بچ پائے گا اور نہ ہی شبہات سے بچ پائے گا دل کے اندر ایک فراست ہوتی دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں بندہ نیک ہو جاتا ہے عابد ہوتا ہے تو صرف اس کی عقل ہی جو ہے اس کا ساتھ نہیں دل, دل بھی اس کا ساتھ دیتا ہے حدیث میں فرمایا گیا فراست سے ڈرو کہ وہ انزور ب نور اللہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کے دل میں پھر فراست پیدا ہو جاتی ہے تو ذہ تقوا عبادات نیک صحبتیں اور تلاوت کونے پاک ذکر و اسکار یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کی آبیاری کرتی ہیں دل کی روحانی نشو و نما کرتی ہیں ان تین چیزوں کو ملا کر اس حدیث سے جو سبق ملتا ہے وہ مکمل ہوا ماشاء اللہ انسائٹ فل ایکسپیرئنس ماشاء اللہ تعالی بالکل سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ القلم ہیں اور یہ حدیث آپ علیہ سات السلام کے یوں سمجھیے جوام القلم کی ایک عالی مثال ہے ماشاءاللہ اس ٹرم کو بھی سمجھا دیجئے مفتی صاحب اس کو اس کا مطلب کیا ہے یعنی بہت بڑے مفہوم کو ایک چھوٹے سے کرائے میں بیان کراشا اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہر ایک کو حاصل نہیں جی ہوتی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی خوبی عطا ہے جب وہ آپ ایکسپلین کر رہے تھے نا اتنے ساری ایریاز اور پھر وہ اتنا بڑا میں جب ویژلائز کر رہا تھا کہ وہ جیسے آپ نے بتایا معاملہ تو معاملہ کی پھر اگزامپل وہ اس کے اندر ظاہر ہے اتنا ماشاء اللہ تعالیٰ تو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر الحبیب صلی اللہ محمد